الحمد للہ رب العالمین ولاک وۃ المطین والسلام على سید المبیام سلیم قال اللہ تعلیٰ و تبارہ کا فلقرآن المجیت والفرقان الحمد بسم اللّہ الرحمن الرحیم ما آتا کُم الرسول و فضو صد اللہ مولانا عظیم صد رسولنبی الکریم الرف الرحیم اللّہ منوِغلوبہ قلوبنا القرآن وضین اخلاق ناب وادخلنا واد خلنجنََََََََََََََََََََ ونجنا من النار جنع من بالقران كال اللہ و تعلا و تبار كافى شان حبى بہى و ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاه وسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا محبوب رب العالمين والصلاه والسلام عليك يا نبي الرحمه وعلى اليك واصحابك يا رسول الملا دو ثنا تعریف و توصیف اللہ جللہ مجدو الکریم کی ذات بابراکات کے لیے جو خال کے کائنات بھی ہے اور مال کے شش بھی اللہ جللہ و کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب نائ غ مالک رقاب امام فخرے ارب اجم والی کون مکان سیاہ لا مکان سی دے ان سان سر و رے لالا رخان نی رے سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ ہسینہ تتما دوراں سر خیلے زہرا جمالہ وے صبح ازل نور ذاتِ لم یزل باٮٔ تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نی بت ہا خاص تار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرا. معصوم آمنہ احمد مشتبہ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 حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات وہ زبان سے نکلنے والا ایک ایک حرف بنی نو انسان کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے اور آقا جب بولتے تھے حکمت کے موتی بولتے تھے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ایزا تک لمہ رو کن نور یخر جو بین سنایا ہو حضور جب گفتگو کرتے تھے تو سامنے والے دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھیں ہر سو اجالا پھیل جاتا تھا ام من سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے تاریخ کمرے میں روشنی ہو گئی جب حضور نے لب کھولے اور کا کریم علیہ السلام کی ایک ایک بات ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اللہ کی مرضی اور اس کی رضا سے ہی ادا ہوتا ہے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام کریم جب بعض تلقین گفتگو ارشاد کرتے حضرت عبداللہ بن امر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گفتگو کو لکھ لیتے بعض لوگوں نے کہا کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی حضور مزاح فرما رہے ہوتے ہیں تم لکھ لیتے ہو بعد میں آنے والے تمیز نہیں کر پائیں گے کہ یہ بات حضور نے غصے میں کہی ہے یا حالت مزہ میں کہی ہے اس لیے تم نہ لکھا کرو حضرت عبداللہ اللہ ابن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا چھوڑ دیا آقا کریم جب گفتگو ارشاد فرمانے لگے دیکھا کہ آج عبداللہ بن امر نہیں لکھ رہے کہا ابن عمر آج تم کیوں نہیں لکھ رہے ارض کی مجھے صحابہ نے کہا ہے کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی حضور مزاح فرما رہے ہوتے ہیں بعد میں آنے والے تو تمیز نہیں کر پائیں گے کہ یہ بات غصے میں کہی گئی ہے یا مزہ میں کہی گئی ہے اس لیے مجھے بعض لوگوں نے روکا ہے کہ تم نہ لکھا کرو تو جب یہ بات حضور نے سنی فاؤ ماں بے اس حضور نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے کہا سی بے ماں خارا جا من ہو اللہ حق ابن عمر لکھا کرو مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا میں خوشی میں بولوں تب بھی حق بولتا ہوں میں مزا میں بولوں تو تب بھی حق بولتا ہوں ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے جب حضور گفتگو کرتے تھے تو ہر سو نور پھیل جاتا تھا اور صحابہ تھے کہ وہ اپنے دامن میں وہ موتی چن لیتے تھے آقا کریم علیہ السلام کی گفتگو کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف وہ جالے بانٹتا ہے آج کی اس نشست میں میں چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام کی کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھوں اور کوشش میری یہی ہوگی کہ میں اپنی طرف سے کوئی تشریح نہ ہی کروں وہی لفظ جو کہ فضاؤں میں بکھر گئے اور جس کے دم سے اجالے پھیلے اور جن لفظوں کے نور سے پورا مدینہ منور ہوا پورا عرب روشن ہوا پوری کائنات روشن ہو گئے آج میں چاہوں گا کہ چند احادیث آپ کے سامنے رکھوں اللہ میری زبان پہ حضور علیہ سلاۃ وسلام کے مقدس کلمات کی برکت ڈال دے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے جس کو حضرت امام احمد نے اور حضرت امام ترمزی نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ تخریج کیا ہے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کثرت سے حضور کی احادیث کی روایت کرتے ہیں بلکہ صحابہ کی جماعت میں جتنی روایات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کی ہیں کسی اور نے نہیں کی ہیں ہر وقت حضور کی صحبت اور سنگت میں رہتے آقا کریم علیہ السلام کے پاس ہی بیٹھے رہتے ایک دن حضور نے فما یا ابا حریرا زورنی حباز حبہ ہر وقت پاس بیٹھے رہتے ہو کبھی اٹھ کے بھی چلے جایا کرو ایک دن چھوڑ کے ملا کرو محبت بڑھے گی کہا ٹھیک ہے حضور واپس الٹے پاؤں سے پلٹ رہے کہ اب تو کل ملنا ہے نا تو اب واپس جاتے جاتے حضور کو دیکھتا رہو راستے میں کھجور کا ایک ستون آ گیا جو حضرت ابو حریرہ اور حضور کے درمیان حائل ہوا اتنے لمحے جب حضور کا چہرہ نظر نہ نہ آیا تو تڑپ گئے اور پھر آ کے بیٹھ کے حضور میں تو اتنا وقت بھی نہیں گزار سکتا پورا دن کیسے گزار کیا ہوں؟ حضور علیہ السلام سے کثرت سے حدیث سنتے تھے ایک نرض کی امام بخاری نے اس حدیث کی تخریج کی ہے کہ حضور کی خدمت میں کا حدیثا کثیرہ حضور میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں رہتی تو اکا کریم نے کیا ارشاد فرمایا اوب ست ردا کا یا ابا ہو اچھا پھر چادر بچھا لو حضرت ابو حریرا نے چادر بچھالی حضور نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ایسے کوئی چیز لی اور ایسے چادر میں پھینک دی فرمایا سمیٹ لو اور سینے سے جوڑ لو حضرت ابو حیرا فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی بولا اس لیے جتنی کثرت کے ساتھ حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی انہو سے روایات کسی اور سے ابھی سے نہیں ہیں یہ روایت بھی حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی انہو سے مروی ہے جب بھی حضور کوئی روایت بیان کرتے کوئی ارشاد کرتے حضرت ابو حضیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سب سے پہلے اس کو حفظ کرنے کی کوشش کرتے آج آ کریم کا دریر احمد جوش میں آیا حضور نے خود ارشاد فرمایا میں یا خضو انی ہا کلمات کوئی ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے لے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کوئی ہے جو مجھ سے یہ باتیں سن لے فیام ال او من اور اس پر خود عمل کرے اور ایسے لوگوں تک پہنچائے جو اس پہ عمل کرے حضرت ابو فرماتے میں نے عرض کی آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں ہوں یہ باتیں آپ مجھے ارشاد فرمائیں میں یہ باتیں سنوں گا عمل کروں گا اور لوگوں تک پہنچاؤں گا تاکہ وہ عمل کریں تو کہتے ہیں کہ جب میں نے عرض کی فعاخا ضبع دی حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا دینے والے کا انداز بھی کتنا نارالا تھا اتنے پیار سے بھی کوئی پڑھایا کرتا ہے جیسے آمنہ کا لال پڑھا رہا ہے فآخذ میرا ہاتھ پکڑ لیا حضور نے خمسن اور پانچ چیزیں گنوائیں اب سنیے حضور علیہ السلام نے وہ پانچ چیزیں کیا گنوائیں پہلی بات اتقل مہارما تو کن آبد ابو حرا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار پھر تم ہی ہو اللہ اکبر نیک امال کرنا اچھے امال کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن گناہ سے بچنا اس سے زیادہ اچھی بات ہے نیکی بہت محمود ہے لیکن گناہ سے بچنا اس سے بھی زیادہ محمود ہے اس لے کر اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے ساری رات نفل پڑنے والا اور دن کو نظر کی حفاظت نہ کرنے والا زیادہ عبادت گزار نہیں ہے ساری رات سونے والا اور صبح اٹھ کے آنکھوں پہ ہیا کے پہرے بٹھانے والا زیادہ عبادت گزار ہے زیادہ متقی تو کہا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ تم لوگوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار بن جاؤ گے سب سے زیادہ تم عابد بن جاؤ گے دوسری چیز اردا بیما کا سم اللہ کابو <النَّاز> حرا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے اگر اللہ کی تقسیم پہ بندہ راضی نہ ہو تو کیا کرے گا ملے گا تو وہی جو اللہ نے لکھا ہوا ہے کھڑپ پتی ہونے کے باوجود بھی نفس کی کمین کی ختم نہیں ہوگی اگر اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوگا لیکن اگر اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا تھوڑا ملا کہا اللہ تعالیٰ شکر ہے تھوڑے پہ بھی راضی ہو گیا غنی ہو گیا اور یہاں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس عنوان سے اس حدیث کے ضمن میں حضور علیہ السلام نے شاد فرمایا من ردیا ردی من اللہ من, من العمل۔ حضرت مولا کائنات سید ناری المرتضی رضی اللہ تعالی انہو سے مروی ہے جو اللہ کی طرف سے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ کل قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا تھوڑے رزق پہ راضی ہونے والے پہ تھوڑے عملوں پہ اللہ راضی ہو جائے گا تو میری طرف سے دیے گئے تھوڑے رزق پر بھی راضی ہو گیا اللہ اکبر بندے میں تیرے تھوڑے عمل پہ راضی ہوں جا تجھے جنتر والا تو کہا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا تو تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے اگر تقسیم پہ راضی نہیں ہوں گے رات دن شام سویرے کام کاج سب کچھ محتاجی ختم نہیں ہوگی لیکن اس کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ لوگوں میں سب سے بڑی غنی ہو جاؤ گے اور اس کے ذمن میں ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ بھی مروی حضرت ابو حیرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابن ماجا نے اس کو اپنی سنت کے ساتھ اس کی تخریج کی ہے حضرت ابو حیرا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے ابن آدما تفرق لعبادتی عبادتی املا و کا غنن و اسد و فقر کا و علاف عل ملات تو کا شغل و لم اسد فقرک کا اے بنی آدم اپنے دل کو میرے لیے فارغ کر دے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے تو میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فکر کو ختم کر دوں گا یہ میرا تیرے سے وعدہ رہا تو میرے لیے عبادت کے لیے منفرد ہو جا الگ ہو جا اپنے آپ کو فارغ کر لے فارغ البال کر لے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو پھر تیرا فکر تیری محتاجی بھی دور کروں گا اور تیرے دل کو گنا سے بھر دوں گا وہ اللہ تف اور اگر تُو ایسا نہیں کرے گا ملا تو یادہ کا شغلن تو میں تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا فخر کا لیکن تیری محتاجی بھی ختم نہیں ہوگی صبح کام شام کام دوپہر کام رات کام کام ہی کام لیکن محتاجی ختم نہیں ہوگی لیکن اگر تو میرا ہو جائے اور اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے تیری محتاجی بھی ختم ہوگی تجھے غنی بھی بنا دوں گا تو فرمایا ابو حریرا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا لوگوں میں سب سے زیادہ غنی تو ہوگا تیسری بات تو کن ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو مومن بن جائے گا ایمان کا نور تجھے نصیب ہوگا اور ایمان کی حلاوت اور حرارت ملے گی اگر تو ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا حضور مایا ہمسائے کے بارے میں اتنے احکام نازل ہوئے کہ مجھے گمان ہوا کہیں وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے تو کہا ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو تو کامل مومن بن جائے گا تیسری بات یہ ارشاد فرمائی اور پھر چوتھی بات حضور نے حضرت ابو حیرا کو کیا ارشاد فرمائی و احبال نا سے ماتحب النف تو کن مسلمہ ابو حیرا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے مومن بھائی کے لیے پسند کیا گیا پھر تو مسلمان بن جائے گا کامل مسلمان بن جائے گا اگر یہ چیز تیرے اندر شامل ہو جائے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے تو اسلام کا کمال تجھ کو نصیب ہو جائے گا اور آخری بات جو حضور نے شاد فرمائی وہ یہ تھی فلاں دہ فئی نہ کثرت تم ہی تلقل اے برا زیادہ ہنسا نہ کرو زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے حضور علیہ السلام تبسم فرمانے والے تھے دہ حضور سے کبھی کبھی صادر ہوا ہے اکثر حضور کے چہرے پہ تبسم رہتا تھا مسکراہٹ پھیلی رہتی تھی اور کبھی کبھی حضور علیہ السلام دہک فرماتے تھے تو کسرت کے ساتھ دل کی موت کا سبب ہے بلکہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تمہارے چہروں پہ کبھی بھی مسکراہٹ نہ آتی تم کبھی بھی نہ ہستے جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو کہ وہ کثرت سے ہنسا نہ کرو اس لیے کہ کسرت سے ہسنا قلب کو دل کو مردہ بنا دیتا ہے حضرت عمر بن ممون رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہو بز کہتے ہیں حضور ایک بندے کو واز کر رہے تھے اور واز کرتے ہوئے حضور نے اس کو کچھ چیزیں رشاد فرمائیں حضرت عمر بن ممون رضی اللہ تعالی عنہ ان کو روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا ایک تنیم خم سن قبل خم سے شخص کو واضح کرتے ہوئے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے قبل غنیمت جان لیں وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں جن کو پانچ چیزوں سے قبل غنیمت جاننا ہے اب سنیے حضور کیا فرما رہے ہیں شبابا کا قبلہ ہارا کا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھ لیں آج جوانی ہے کل نہیں ہوگی جوان اپنی توبہ کو مؤخر کرتا ہے کہتا ہے بوڑھا ہوں گا تو میں ہوں گا اور مسجد ہوگی اور اس طرح جانی برباد کر دیتا ہے جوانوں عبادت کا جو لطف جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے شہری کے وقت اندھیرے میں کھڑا ہو کر کے مسلح پہ آنسو بہانے کا جو مزہ جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نصیب نہیں ہوگا بڑھاپے کا ایک اپنا لطف ہے لیکن جس طرح ہر کام کا ایک مزہ جوانی میں ہے ہر کام کا بھانک پن جوانی میں ہے اللہ کو منانے کا اور اس سے لو لگانے کا دور بھی جوانی ہی ہے اور حضور نے فرمایا وشاب نشع فی عبادت اللہ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے گا یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جو, جو جوان کو دیا جائے گا تو فرمایا شباب کا قبل ہارا میں کا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھ لے آج کوا ٹھیک ہے آج ساری رات بھی قیام کرنا چاہے تو تھکن ترے قریب نہیں آئے گی لیکن بڑھاپے کے اندر تو چند قدم چل کے ہانپنے لگے گا پھر کس طرح تو ساری ساری رات قیام کر سکے گا اس لیے جوانی کے ان حسین لمحوں کو غنیمت جان جوانی مستی کا نام نہیں ہے چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہونے کا نام نہیں ہے دہلیز محمد کی غلامی کا نام ہے حضور کی چوکھٹ کی نوکری کا نام جوانوں نے اقبال کہتا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام آؤ جوانی کے مقصد کو سمجھے اس وقت امت کو جوانوں کی ضرورت ہے آج پوری امت جس حالت میں ہے اس وقت امت کو جوان فکر لوگوں کی ضرورت ہے اور جوان خون کی ضرورت ہے جو اسلام کے کام آئے لیکن ہماری جوانیاں کہاں گزر رہی ہیں آؤ اپنی جوانیوں کو دہلی سے پہ لے آئیں اور حضور کی خدمت میں عرض کریں آقا ساری جوانی آپ کے قدموں پہ بار دیں گے اور جوانی کسی مقصدیت کو سمجھیں تو فرمایا شباب کا قبل ہارم کا اپنی جوانی کو گھڑاپے سے قبل غنیمت جان صحت کا قبل میں کا اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنی جان آج صحتیں کل نہیں ہوگی نہ جانے کب بیماری کا اچانک حملہ ہو جائے پھر ہاتھ ملتا رہ جائے آج صحت کے ان حسین لمحوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کر اور دین کے لیے کوئی کام کر جا وہ غنا کا قبلہ فکرے کا اور تیسری بات فرمائی غنا کے دور کو خوشحالی مالداری کے دور کو غربت اور فقر و فاقہ کے دور آنے سے قبل قبل غنیمت جان لے آج تیرے پاس دولت ہے دولت نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہو سکتا ہے کل تو کنگال ہو جائے جو کروڑوں میں کھیلتے تھے وہ کوڑیوں کو ترسے اس لیے آج تیرے پاس دولت ہے آج اس سے فائدہ جو حاصل کر سکتا ہے کر لے اللہ کی راہ میں جتنا لٹا سکتا ہے اس کو لٹا دے وہ غینا کا قبلہ فخر کا جب فقر آئے گا پھر ملے گا میرے پاس ہوتے تو میں یوں کرتا جب تھے اس وقت کیوں نہیں کیا چوتھی چیز فرمایا وہ فراغ کا قبلہ شکلے کا فراغت کے دور کو مصروفیت کے دور سے قبل غنیمت جان آج فراغت کے لمحے ہیں آج تیرے پاس وقت ہے کل تو وقت کے لیے ترسے گا مصروفیات بہت ساری ہوں گی پھر کہے گا وقت ہوتا تو میں یہ کام بھی کر لیتا آج وہ کام جو تو بھڑاپے میں جن کے لیے ترسے گا آج اپنی فراغت کو مصرف میں لیا اور اپنے وقت کی قدر اور اپنے وقت کی قیمت جان حضرت امام ابو بکر بن داسا علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو دعود سے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ لاکھ حدیثیں جمع کی پھر میں نے ان کا خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس بچی صرف چار ہزار حدیثیں ان کا بھی خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئی صرف آٹھ سو حدیثیں پھر میں نے ان کو بھی جب ملخص کیا ان کا بھی خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس صرف چار حدیثیں رہ گئیں اور کہا یہ مدار دین ہیں یہ اساس اسلام ہیں یہ اسلام کی جڑ اور اسلام کی بنیاد ہیں. ان میں سے ایک حدیث ان بند نجات دوسری حدیث ان الحلال و ان الحرام اب حرام بھی واضح حلال بھی واضح اس کے درمیان کچھ شبے والے ابور ہیں جو شبے میں پڑ گیا حرام میں پڑ گیا اور تیسری حدیث من حسن اسلام تر کو یانی ہے۔ آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے ایک ایک لمحے کی قدر کرے ایک ایک ساتھ کی قدر کرے وہ کہتے ہیں وقت ضائع نہیں ہوتا اوروں کے کام آ جاتا ہے آج ہم نے بحثیت امت مسلمہ اپنا وقت کھو دیا اور دشمنوں کے کام آ گیا آج ہم کار مزلک میں ہیں ہم نے فراغت کے ان لمحوں کو جو اب بھی میسر ہیں غنیمت جاننا ہے اسلام ہمیں ایک ایک لمحے کی قدر کا درس دیتا ہے اپنی زندگی کو مرتب کرو اپنے شب و روز کو ایک ترتیب کے ساتھ گزارنے کا مزاج بناؤ سارا سارا دن پھٹے پہ بیٹھ لینا اور ساری ساری رات چائے کے کھوکھے پہ گزار دینا اور حمام میں تین تین گھنٹے جا کے گزار دینا جس امت کو پوری دنیا میں جکڑا گیا ہو جس امت کی بیٹی آفیہ صدیقی رو رہی ہو بھلا اس امت کے جوانوں کو یوں آوارگی زیبہ ہے بھلا انہیں تو ایک ایک لمحہ لگا لینا چاہیے تعلیم و تعلق کی گزرگاہوں میں اور اسلام کی سربلندی کے لیے ان کو ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ کوئی لمحہ بھی بے مقصد نہ گزارا جائے تو حضور نے فرمایا وہ فراغت کا قبلہ شگل کا شغل سے قبل مصروفیت سے قبل اپنی فراغت کو غنیمت جان اور اس کو کام میں لیا اور آخر میں فرمایا وہ حیاتہ کا قبلہ موت کا اپنی زندگی کو موت سے قبل غنیمت سمجھ جب موت آئی تو پھر ہاتھ ملتا رہ جائے گا میرے حضور کی بلا عالم فرماتے ہیں سے ثابت اجے حواز تیرے کر لے نیکیاں رج کے تو اڑیا رب رسول کیوں کل بیٹھوں آ رب رسول والباج کے تو آئی موت اتھے رہ سن کم تیرے اگے باستے چل ہون سج کے تو کی آکسن لوگ یاکوب تینوں جدون ٹرپیوں سرمو کج کے تو جب کفن لپیٹ کے بکل مار کے چلا گیا پھر پشتاوا ہوگا کاش کوئی چیخ چیخ کے مجھے کہتا تھا میں اس کی بات پہ لبئی کہا ہوتا اور اس کی باتوں کو سنا ہوتا اور من میں اتارا ہوتا میں نے کانوں کی لذت لی اور آیا اور میں نے ان باتوں کو من میں نہیں اتارا کاش بندہ کہے گا مجھے ایک لمحہ دے دیا جائے دوبارہ زندگی پہ پلٹا دیا جائے میں تو پیشانی سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا لیکن پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا وقت پر کافی ہے ایک کترا بھی آب خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا نہیں تو پھر کس کام کا اس دن پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں وہ حیات کا قبلہ موتے کا تمہارے نبی تمہیں بیان کر رہے ہیں تمہیں بتا رہے ہیں تمہیں وقت کی قدر سکھا رہے ہیں زندگی کو غنیمت سمجھ لو صحت کو غنیمت سمجھ لو فراغت کو غنیمت سمجھ لو مالداری کو غنیمت سمجھ لو جوانی کو غنیمت سمجھ لو یہ سب کچھ نہیں رہے گا یہ ڈھلتے سائے ہیں ختم ہو جائیں گے اللہ اکبر آئیے حضور کا ایک اور فرمان دیکھتے ہیں جس کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو قبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ بات میں نے حضور سے سنیئے کتنے خوش نصیب تھے جو حضور سے سنتے تھے کتنے خوش نصیب تھے جو حضور سے گفتگو سنا کرتے تھے حضور کا دیدار بھی کیا کرتے تھے حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سمے تو بے اوزو نہیں ہے لوگوں میں نے حضور کی یہ باتیں اپنے ان کانوں سے سنی کتنا ناز ہے انہیں استاد ذوق نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی یہ لوگوں تم نے ذوق کو دیکھا تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں وہ کہتا زمانہ کہے گا یہ لوگ ذوق سے ملتے رہیں استاد ذوق سے باتیں کرتے رہیں یار جو استاد ذوق سے ملا ہے آج کوئی لوگ ہیں اخبار میں چھپتا جی میں قائد اعظم کو ملا ہوں جو قائد اعظم کو ملا وہ تو ناز کرتا ہے جس نے اقبال سے ملاقات کیا وہ ناز کرتا ہے جو استاد ذوق سے ملا ہوا ہے وہ ناز کرتا ہے پھر وہ کتنا ناز کرتے ہوں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جمال محمد عربی کو دیکھا اس لیے وہ کہتے تھے حضرت ٹیلے پہ چڑھتے ایک سو دس ڈگری میں فوت ہونے والے سب سے آخری سے ایک ٹیلے پہ چڑھ کے لوگوں کہنے لگے لوگوں میری جانواؤ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا صرف یہی آنکھیں رہ گئی ہیں جس نے جمال دیکھا ہوا ہے آؤ مجھ سے حضور کی باتیں پوچھے لوگوں نے کہا سف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پھر حضور کا حلیہ بیان کر دیجئے اگر تم نے دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کیسے تھے تو پھر حضرت ابو تو فیل حضور کا حلیہ بیان کرتے تین لفظوں میں حلیہ بیان کرتے اگر حضور کے حلیہ بیان کرنے والوں میں نام لکھوانا ہے نا تو یہ تین لفظ یاد کر لو سوکھے لفظ ہیں تین حضور کے وصافوں میں نام آ جائے گا حلیہ نگاروں میں نام آ جائے گا حضرت ابو تو کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملیحنہ ملیحن ایک تو چٹے رنگ کے تھے دوسرا حسن نمکین تھا تیسرا ہر معاملے میں توازن تھا یہ یاد رکھ سکتے ہیں نا اچھا اگر اوکھا ہے تو پنجابی میں بتا دوں پنجابی میں پیر مید علی شاہ نے بتایا مکھ چند بدر شاہ شاہی مٹھے چمک چند... دی لاٹ نورانی ہیں دل... کالی زلفت اکمस्तानी ہے مخمور کی ہیں نمدوری مدوری عربی میں یاد دل... رکھ سکتے ہو تو عربی میں یاد دل... رکھ لو نہیں تو پنجابی میں دل... دل... یاد رکھ حضور دل... کا حلیہ بیان کیا کرو حضور کے حُسن کی بات کیا کرو تو حضرت ابو توفیل کہتے ہیں او میں حضور کی باتیں سناؤ تو حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے سنا ہے میں نے اللہ انہوں نے حضور سے یہ بات سنی کیا نے شاد فرمایا سلا سن اوک سم ولی ہنا ہو کہا لوگوں تین باتیں تو ایسی ہیں جن پر میں قسم اٹھاتا ہوں اور ایک بات میں ویسے ہی بیان کرتا ہوں بطور خبر اس کو بھی سن لو اور یاد کر لو تمہارا رسول کہہ رہا ہے کہ تین باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ وہ ایسے ہی ہیں فرمایا چوتھی بات کی بھی خبر دیتا ہوں اس کو بھی یاد کر لو اب جن چیزوں پہ حضور نے قسم کھائی وہ تین چیزیں کون سی ہیں سنیے آقا کریم نے فرمایا فعم الذي اقسم عليهنا وہ چیزیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں ان میں سے ایک یہ ہے فانه ما نقص مال عَبْدٍ من صدقه کہا اس پہ اللہ کا محبوب قسم کھا رہا ہے آمنہ کا لال قسم کھا رہا ہے کہا اس پہ میں قسم کھاتا ہوں کیا پہلی بات یہ ہے کہ سے مال گھٹتا نہیں ہے <تصفح> فما اس پر میں قسم کھاتا ہوں جو مرضی کہے کمپیوٹر کہے کہ کمی آتی ہے کاے کہ کمی آتی ہے تمہارا منشی کہے کہ کمی آتی ہے کیلکولیٹر حساب کرے کہ کمی آتی ہے حضور فرماتے میں قسم ہوں کہ صدقے سے کمی نہیں آتی اس بات پر تو میں کسم کھاتا ہوں ایک بات یہ ہے جتنا مرضی خرچ کرو راہ خدا میں حضور فمائے میں قسم کھاتا ہوں کہ کمی نہیں ہوگی اور جس کو حضور کی کسم پہ یقین ہے پھر وہ یقین کر لے گا تو پھر اللہ اس کے رزق کو اور زیادہ بڑھا دے گا کمی آ ہی نہیں سکتی جب کوئی بانٹتا ہے تو اللہ بھی اور عطا کرتا ایک زمانے میں آپ نے کنویں دیکھے تھے آج کل وہ بند ہو گئے ہیں. اس کی جگہ جو ہے وہ ہینڈ پمپ آ گئے ہیں ڈونکی پمپ آ گئے ہیں اب ہم اپنی ضرورت ٹیوبل کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں وہ کنویں کسی نے بند نہیں کیے لیکن دیہاتوں کے اندر جا کر کے اگر دیکھو نا کہیں تو ان کا پانی بہت نیچے ہے اور بہت گدلا ہے پہلے پانی شفاف بھی تھا اور بالکل اوپر بھی تھا اصل بات یہ تھی جب وہ کنویں اپنا پانی باہر دیتے تھے اللہ نیچے سے سوتے عطا کرتا تھا جب انہوں نے باہر دینا چھوڑ دیا اللہ نے بھی ان کو عطا کرنا چھوڑ دیا اس لیے جب کوئی راہ خدا میں بانٹتا رہتا ہے اللہ اس کے رزق کے اندر برکت ڈالتا رہتا ہے ایک بات تو یہ میں قسم فرما کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے دوسری بات ولا ظلما ابدن مزل متن صبر علیحا اللہ زادہ اللہ بحا عزا اگر کسی شخص پر کوئی بندہ ظلم کرے اور وہ اس ظلم کو سہ جائے برداشت کرے اور صبر کرے حضور فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا مظلوم کو اور عزت اللہ عطا فرمائے گا تیسری بات جس پہ حضور نے قسم فرمائی تو میں ولا فاتح بابا مس علا دن اللہ فاتح اللہ علیہ باب تیسری اس بات پہ قسم کھاتا ہوں جب کوئی بندہ سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے جب کوئی مانگنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کی محتاجی ختم نہیں ہوتی اللہ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے محتاجی کا دروازہ کھولتا ہے جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ ساری زندگی مانگتے ہی رہتے ہیں ان کا پھر مانگنا ختم نہیں ہوتا یہ تین چیزیں حضور نے قسم کھا کے کہی اور فرمایا آگے وہ اور جو بات میں تمہیں ویسے ہی بیان کر رہا ہوں بغیر فرمایا اس کو بھی یاد کر لو وہ کون سی بات ہے فکال ان دنیا لے ارب دنیا چار بندوں کے لیے ہے دنیا میں بندے چار ہی ہیں چار قسم کے لوگ ہیں کون کون سے پہلا ابدن رزا اللہ ہو و واقی فی ہے ربا و یا فہضا بے افضل پہلا بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا علم بھی دیا دونوں دولتیں دی. تھیں اور اس نے اللہ سے ڈر کر کے سلا رحمی کی اور جو مال کا حق تھا وہ ادا کیا رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا اچھے انداز سے اس نے زندگی گزاری اللہ کی خشیت سے وقت گزارا فہذا بے افضل المنازل فرمایا سارے انسانوں میں اگر منزل و قدر کے لحاظ سے افضل ہے تو ان چار قسموں کے بندوں میں سے یہ سب سے زیادہ افضل ہے یہ سب سے افضل بندہ ہے جس کو علم بھی دیا گیا تھا مال بھی دیا گیا تھا دونوں چیزیں اس کے گھر میں جمع ہو گئی اور اس نے اس کا جو مصرف تھا اس پر ان چیزوں کو استعمال کیا رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کیے دکھیوں کے کام بھی آیا علم بھی بانٹا اور مال بھی بانٹا دوسرا بندہ فرمایا ابد ال رضا کا اللہ ولم علم یار ہو وہ بندہ جس کو اللہ نے علم دیا لیکن اس کو مال نہیں ملا تھا فہوبا سادق ان لیکن تھا وہ سچی نیت والا بندہ اس نے کہا یقول وہ کہتا ہے لو ان علی مالن لا تو فلان عمل فلان وہ کہتا اگر میرے پاس مال ہوتا نا تو میں یہ کام کر دیتا فلاں فلاں کام بڑا اہم ہے میں وہ کر دیتا علم تو ہے میرے پاس مال نہیں ہے تو حضور نے فرمایا کہ یہ بندہ اور جس کے پاس مال بھی اور علم بھی تھا افضل گو وہ ہے لیکن حضور نے شاید فرمایا کہ اجر میں دونوں برابر ہیں اس نے نیت کی گو حاصل نہیں ہوا لیکن اجر اس کو بھی اتنے ملے گا محض نیت کر لینے سے وہ اب دن کا اللہ مالن وَلَمْ یا ذک ہو اور بندہ ایک وہ ہے جس کو مال دیا گیا لیکن علم نہیں دیا گیا وہ ہوا فِي مَالِهِ تو عِلْمٍ ہی بغیر علم اور وہ علم کے بغیر مال میں خلط ملت کرتا ہے جہاں خرچ کرنا وہاں کرتا نہیں جہاں نہیں کرنا وہاں کرتا ہے لا يَتَّقِي ہے ربا اور اپنے رب سے ڈرتا نہیں ہے وَلَا یس لفی ہے اور سلا رحم بھی نہیں کرتا ولا یا ملوفی ہے اور جو ہے وہ حق پر عمل نہیں کرتا جو حق تھا اس کا وہ ادا نہیں کرتا فہذہ بے اخ بس حضور نے فرمایا کائنات میں سب سے قبیس بندہ یہ ہے قدر و منظرت کے لحاظ سے قبیز ترین آدمی اخبس اس میں تفضیل ہے سب سے قبیس یہ ہے اور چوتھا شخص وہ ابد لم یار اللہ مالا ولا علم ایک ایسا بندہ جس کو نہ اللہ نے علم دیا نہ اس کو مال دیا وہ ہوا یقول اور وہ کہتا ہے لو انا لی مالن اگر میرے پاس پیسے ہوتے کہ میں فلاں بندے کی طرح کرتا طرح وہ ایشو شرط کر رہا ہے میں بھی موج کرتا اگر میرے پاس پیسے ہوتے حضور نے شاد فرمایا فہوا نی یا تو وہ ہو ما صوان وہ اس کی نیت میں ہے نہ مال تھا نہ دولت تھی ایش و عشرت کرنے والے دنیا داروں کو دیکھ کے یہ سوچتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ مجھے مال ملا تو میں بھی ایسے اڑاتا ایسے عشرت کرتا ایسے عیش کرتا حضور نے فرمایا جس نے کی بھی نہیں لیکن ارادہ رکھتا ہے فرمایا کل قیامت کے دن دونوں اکٹھے اٹھائے جائیں گے ان کا گناہ برابر ہی ہوگا وزر میں دونوں برابر ہوں گے اللہ اکبر آئیے حضور علیہ کا ایک اور فرمان دیکھتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا من کانت نیت طلب الآخر جس شخص کی نیت مقصد زندگی آخرت طلب کرنا ہے وہ دنیا پہ آیا اس لیے ہے اس کی آرز ہے کہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے وہ دن رات لگا ہوا ہے آخرت کو درست کرنے کے معاملے میں جس کا مقصد زندگی طلب آخرت ہے جا اللہ ہو غاہو فی قلب ہی و جمع لہ و اطت ہو دنیا واغمت تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دیتا ہے اس کی محتاجی دور کر دیتا ہے اور دنیا ساری اس کے پاس جو ہے ایسے آتی ہے اس کے پاس جس طرح کے لونڈیاں آتی لونڈی بن کے خادمہ بن کے نوکر بن کے دنیا اس کے قدموں تلے آتی یہ وہ جس کا مقصد آخرت ہے دنیا کی مثال سائے کی ہے نا سائے کے پیچھے بھاگو تو آگے بھاگتا ہے سائے کے آگے بھاگو تو پیچھے بھاگتا ہے جس کی طلب دنیا نہیں ہے جس کی طلب آخرت ہے تو اس کے مقصد اور مقدر کی جو دنیا ہے وہ اس کو ملنی ملنی ہے لیکن اس پیچھے بھاگے گی لونڈیوں کی طرح خادم کی طرح اس کے پیچھے آئے گی اور فرمایا ومن کانت طلب اور جس کا مقصد زندگی تلب دنیا ہے جال اللہ الفکر اللہ تعالیٰ اس کی دو آنکھوں کے درمیان محتاجی لکھ دیتا ہے وہ شلیح امرح اور اس کے اوپر معاملے مشکل ہو جاتے ہیں متنوع اور مختلف ہو جاتے ہیں یہ بھی مصیبت یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے ہر وقت پھسا ہوا ہے ولایاتی ہے منہا اللہ ماں کتب لہو اتنا کچھ ہونے کے باوجود حضور فرمایا ملتا وہی ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے پہلے کو بھی مقدر کا ملا دوسرے کو بھی مقدر کا ملا لیکن پہلے کے پیچھے بھاگ کے دنیا گئی اور دوسرا دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا پہلے کے پیچھے دنیا زلیل ہو کے آئی اور دوسرا دنیا کے پیچھے ذلیل ہوتا رہا اب اگر آخرت کے طالب بن جائیں گے تو دنیا پیچھے پیچھے ہوگی اگر دنیا کے طالب بن جائیں گے تو پھر دنیا آگے آگے ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے ہی ایک روایت ہے فرماتے ہیں کہ آمرانی ربی کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے نو چیزوں کا حکم دیا میرے رب نے مجھے نو چیزوں کا حکم دیا خشیت اللہ فرے ول اعلانیہ کہ میں اعلانیہ بھی اور مخفی بھی اللہ سے ڈروں ایک تو مجھے اس کا حکم دیا اعلانیہ طور پہ بھی اللہ کا خوف ہو اور مخفی طور پہ بھی دوسری بات و کالے متل عدل فل غصے میں ہوں یا کہ خوشی کے ماحول میں میں عدل انصاف کو ہاتھ سے نہ چھوڑوں کلمہ عدل ہی کہوں مجھے یہ بھی حکم رب نے دیا تیسرا حکم و الکشت فل فکر دولت مندی اور محتاجی غربت دونوں دو ادوار کے اندر مجھے میانہ روی سے چلنے کا حکم دیا ہے چوتھی چیز وَان من جو میرے سے قطع تعلق, کرے میں اس سے تعلق جوڑوں یہ مجھے حکم دیا گیا ہے پانچواں حکم یہ دیا گیا وہ اوتیا من ہارا جو مجھے محروم کرے میں اس کی جھولیاں بھر دوں وہ آف وا اور جو میرے اوپر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں وہ یقونا سمتی فکرا میں خاموش رہوں تو فکر کروں وہ نط ذکرہ جب بولوں تو ذکر کروں وہ نظری ابرا جب دیکھوں تو عبرت حاصل کروں بال معروف اور جب کسی کو حکم دوں تو نیکی کا ہی حکم دو کہا میرے رب نے یہ مجھے نو باتیں اشاد فرمائی ہیں اب ازرت ابو ذرغفائی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حضور نے اشاد فرمایا وہ بھی سماعت کر لیں کالا آما رانی خلیلی کہا میرے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت نے مجھے سات چیزوں کا حکم دیا وہ حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ان نو چیزوں پہ عمل کر اور یہاں حضرت ابو ذرغ غفاری فرماتے ہیں میرے آقا نے حضور نے مجھے ان سات چیزوں پہ عمل کرنے کا حکم دیا اب ان سات چیزوں کو من میں اتاریں اور آج کے اس جمعے کے اجتماع میں اپنے دامن میں لپیٹ کے لے جائیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں پہلی بات آمارانی بے حب ال مساکین من حضرت ابو غفاری فرماتے حضور نے مجھے مسکینوں سے پیار کرنے کا حکم دیا ودنو من اور فرمایا کہ ان کے پاس بیٹھا کروں جو مسکینوں کے پاس بیٹھتا اس میں تکبر پیدا نہیں ہوتا پہلا حکم حضور نے مجھے دیا کہ میں مسکینوں کے پاس بیٹھا کروں اور ان کے ساتھ محبت کیا کروں اور دوسرا حکم حضور نے یہ دیا وہ آمارا نہیں ان ذرا الا من ہوا دون ون ذرا الا من ہوا فوکی حضور نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنے اوپر نہ دیکھوں اپنے نیچے دیکھوں اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے حضرت شیخ سعدی فرماتے کہ میں دمش کی جامع مسجد میں جمعہ پڑنے گیا میرے کسی نے جوتے اٹھا لیے میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ مزید جوتے خرید سکتا بازار میں گزر رہا ہوں دل میں یہ بات آئی کہ زمانہ تیرا احترام کرتا اور تیری حالت کے جوتے خریدنے کے لیے رقم بھی تیرے پاس نہیں ہے کہتے ہیں یہ شکوہ پیدا ہو ہی رہا تھا آگے سے ایک بندہ آ رہا تھا جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں تو میں نے فوراً سر جھکا دیا میں نے کہا مالک تیرا شکر ہے جوتے آج نہیں تو کل نصیب ہو جائیں گے میرے پاؤں تو سلامت ہیں تو حضرت ابو ذہاری فرماتے ہیں. مجھے حضور نے حکم دیا ابو ذر اپنے اوپر نہ دیکھا کرو اپنے نیچے دیکھا تم اوپر دیکھتے ہو اگر ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں پنکھا بھی نصیب نہیں ہے اور ہم یہاں میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی دیکھیں کہ جن کا گھر لٹا ہوا ہے اور وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کھانے کے لکمے کا انتظار کر رہے ہیں. ہم ان کو بھی دیکھیں جب نیچے دیکھیں گے تو قرار آ جائے گا جب اوپر دیکھیں گے تو پھر بندہ بےتاب ہو جائے گا مسترب ہو جائے گا کہ ہائے میرے ساتھ کیا بن گیا اس لیے فرمایا کیسا زندگی گزارنے کا ڈب سکھایا اس نے اپنے ان اپنے سے, اوپر نہ دیکھوں اپنے سے نیچے دیکھوں مجھے حضور نے یہ حکم دیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں اگرچہ وہ پیٹ پھیر کے بھاگنا بھی چاہیں لیکن میں ان کا پیچھا نہ چھوڑوں میں رشتہ داری کے حق کو نبھاؤں وہ آمارانی اللہ کہا مجھے حضور نے یہ بھی حکم دیا ہے ابوظہ کبھی کسی سے کچھ نہ مانگنا کسی کے سامنے سوال نہ کرنا ہاتھ نہ پھیلانا اولا نے لکھا ہے کہ جب انتہائی بندہ مجبور ہو جائے پھنس جائے اور جان کے جانے کا اندیشہ پیدا ہو جائے اس وقت بوقت ضرورت بقدر حاجت مانگ لینا جائز ہے لیکن جو احلّہ ہے اس موقع کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو سوال سے بچاتے ہیں آپ نے حدیث تو سنی حضرت ابو حیرا والے رضی اللہ تعالیٰ نو کی حدیث مشہور ہے اس کا پہلا حصہ یہ ہے حضرت ابو حیرا رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک نے ستایا کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی نہ نماز پڑھی جا رہی تھی نہ قرآن پڑھا جا رہا تھا میں مسجد نبوی کے ایسے زاویے میں بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا میں نے کہا میں نے سوال تو کرنا نہیں کوئی مجھے دیکھ کر کے میرے اندر کو ڈھونڈ لے اور میری مدد کر دے کہتے ہیں میں دروازے پہ بیٹھ گیا لوگ آتے اور گزرتے چلے جاتے وہ کیا کسی نے کہا نا ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں کہتے ہیں لوگ آتے گزر جاتے خیر میں نے ایک ہیلا ذہن میں آیا حضرت ابو بکر صدیق آئے نا تو میں نے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو انہوں نے مسئلہ بتایا آیت بتائی اور چلے گئے میرا خیال تھا کہ میں آیت پوچھوں گا اس دوران وہ مجھے دیکھیں گے اور میری حالت سے آگاہ ہوں گے تو میری ضرورت کو پورا کریں گے لیکن ان کی توجہ ادھر نہ گئی جلدی میں تھے انہوں نے بات بتائی اور چلے گئے میں پھر پریشان پھر حضرت عمرہ میں ان سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلتے بنے میں پھر پریشان ہوا اور پھر او داس بیٹھ گیا اور جان نکل رہی ہے بھوک سے کہتے ہیں پھر دل و قلب و نگاہ کا مرشد الی نیا حضور تشریف لے آئے میں نے حضور سے بھی کچھ پوچھا جب میں نے حضور سے پوچھا تو حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرا کے بولے ابو حرا بھوک لگی ہوئی ہے میں نے عرض کیا حضور بھوک لگی ہوئی ہے تو چونکہ مسئلہ میرا یہی تھا کہا پھر آ جاؤ میرے ساتھ پھر وہ واقعہ آپ نے علما سے سنا ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ تھا اور ستر آدمی پی گئے کہتے ہیں حضور نے پوچھا گھر والوں کو کچھ ہے کہا دودھ ہے کہا ابو حیرا جو صفحہ پہ بیٹھے ان کو بھی بلا لاؤ آکا کو ایک کا نہیں سب کا ہی خیال ہے اللہ اکبر کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا دودھ کا ایک پیالہ اور یہ ستر آدمی ہیں ایک ایک گھونٹ بھی نہیں آئے گا لیکن حکم تھا تعمیل کی بلال آیا حضور نے پیالہ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا دائیں سے شروع ہو جائے کہتے ہیں میں جب دائیں سے شروع ہوا ایک کو دودھ دیا اس نے سیراب ہو کے پیا ایک کترا بھی کم نہ ہوا میرے دل کو تسلی ہو گئی میں نے کہا دودھ کا تعلق کوسر کی نہر سے جڑ گیا ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے پھر دوسرے نے پیا تیسرے نے پیا ستر آدمی دودھ پی گئے پھر فرمے ابو حیرارہ اب کون باقی عرض کی حضور ایک میں باقی کا بات فرمایا ابو رب تم پیو کہتے ہیں میں نے پیا سیراب ہو کے پیا حضور فرمایا ابو ہلیرا اور پیو کہتے ہیں میں نے اور پیا پھر حضور نے فرمایا ابو ہلیرا اور پیو کہا مجھے قسم اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس کیا ہے میرے بدن میں ایک قطرے کی گنجائش بھی باقی نہیں رہی ہے. تو حضور علیہ السلاۃ اسلام نے میرے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا اور خود نوشے جان کر لیا میرے استاد فرمایا کرتے تھے ایک پہلو تو یہ ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ ستر آدمیوں کو کافی ہو گیا اور ایک پہلو یہ بھی تو دیکھو دو جہاں کا سردار ہے ستر آدمیوں کا جھوٹا پی رہا ہے تو کہا وہ آمارانی اللہ حدن شیا مجھے حضور نے حکم دیا ہے کہ کسی سے ابو ذر سوال نہیں کرنا وہ آمارا ان انکولا بالحق و حضرت ابو کہتے ہیں ایک حکم مجھے اور بھی دیا ہے ابو ذر بات سچی کہنی ہے چاہے کڑوی کیوں نہ ہو بات سچی کہنی ہے سچی بات کڑوی ہوتی ہے نا بابا بلے شاہ رامہ فرماتے ہیں سچ آنکھیں پان بڑ مچ سچ کہیے تو سارے خلاف ہو جاتے ہیں اپنے بھی دشمن غیر بھی دشمن اقبال کہتا ہے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہرِ حل کو کبھی کہہ نہ سکا کند بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلا مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزان میرے والدے کے رامی ایک دن فرمانے لگے بیٹے جب ہر وقت لوگ پھول ہی پھینکے تو پھر سوچا کرو کہ حضرت حسین نے حق کہا تھا لوگوں نے تلواریں اور تیر بھی پھینکے تھے اس لیے حق کہنا بھی ہوتا ہے سچ پانبڑ مچتا ضرور ہے لیکن کہا ابو ذر جو بھی ہو جائے کہنا حق ہی ہے کہنا سچ ہی ہے اگرچہ کڑوا کیوں نہ ہو اگرچہ سارا زمانہ ناراض کیوں نہ ہو جائے اگرچہ سارا زمانہ دشمن جاں کیوں نہ بن جائے یہ محمد کی وسیعت ہے ابو غفاری کو کہ جو مرضی ہو جائے حق کے سوا کچھ نہیں کہنا ہے <سؤال> یہ مجھے حکم دیا حضرت ابو حضرت کہتے و آمارانی بل حق اگرچہ کڑوا بھی ہو میں نے حق کی کہنا ہے وہ آمارانی اللہ حضور نے مجھے ایک حکم یہ بھی دیا کہا ابو ذر اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا ایک لفظ آپ سنتے ہیں لو کی لفظ سنے ہیں لوکی کی, کی آخن ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں کرتے لو کی آخر اور کچھ کام ہم سے رکنا چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی اگر رک گئے تو لوکی کی, کی آخر تو فرمایا اے بو ذر لا خافا فل مطالم یزت ابو رکفاری کہتے ہیں حضور نے مجھے کہا جب اللہ کا معاملہ آ جائے پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا جو رب کی رضا کا سبب ہو وہی وہ کر گزرنا دیکھنا رب کیسے راضی ہوتا ہے رب راضی تو سب راضی اگر رب نہیں راضی تو سارا زمانہ بھی راضی کے ہو تو کیا کرنا ان کی رضا کو سارا زمانہ اکٹھا ہو جائے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور سارا زمانہ نفع دینے پہ تل جائے ایک ذرے کا نفع نہیں دے سکتا رب نہ چاہے اس لیے حضرت شیخ سادی شرازی فرماتے ہیں بعض بندہ اللہ کو ناراض کر کے خلق کو راضی کرتا ہے اللہ اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے کہا اے ابو ذر میری یہ نصیحت بھی سنو کہ اللہ کے راستے کے اندر کبھی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا نہیں ہے وہ آمارانی من کو لا حول ولا کت اللہ بلا فعن ہنا من کنز تحت تل ارش ایبو ذر آخر میں تم ایک وظیفہ بھی بتا رہا ہوں کثرت کے ساتھ لا ہولا ولا کتا اللہ بلا پڑھنا یہ حضور نے ابو سے کہا کسرت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا کہا یہ وظیفہ کوئی چھوٹا وظیفہ نہیں ہے فعن ہنا من کن تحت تل کہا ارش کے نیچے جو خزانہ ہے نا یہ لفظ وہاں سے آئے ہیں رش کے نیچے جو اللہ کا خزانہ خاص ہے لا الا باللہ یہ لفظ وہاں سے آئے علماء نے کہا ہے حدیث میں آتا ہے کہ لاولا الا بنانوے بیماریوں کا علاج ہے ننانوے روحانی بیماریوں کا علاج ہے جس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم اور ہم ہے تو کہا یہ کسرت کے ساتھ وظیفہ پڑنا اور کسرت کے ساتھ یہ بات کہنا اس لیے کہ یہ عرش کے خزانے کا تحفہ ہے جو تمہیں دیا گیا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے اوسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اشرق المعتن مجھے حضور نے دس چیزوں کی وسیعت کی دس چیزیں ارشاد کی وقت سمٹ گیا میں اختصار سے پڑھ رہا ہوں کال لا تشرق باللہ شاعر و ان کو تلتا بہ ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے دوسری, دوسری بات وَلَا وَالِ وَا اِن آمَرَا تَخْرُجَ مِن کہا والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہے تیرا مال اور تیرے بچے گھر سے نکال کے پھینک دیں تجھے گھر سے نکال دے بچوں سمیت اور مال سمیت لیکن ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے تیسری بات ولات رکنہ سلاطن مکتوبتاً متعم دن فعنا من تارا کا سلاطن مکتوب متعم دن فقت بارعت من ہو ذمہ تو اے معاذ بن جبل فرض نماز جان بوجھ کے کبھی بھی نہیں چھوڑ دی اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کا جو ذمہ ہے بندے سے اللہ وہ اٹھا لیتا ہے اب اللہ کا کوئی ذمہ نہیں رہا جدھر مزے جائے بندہ فرمایا چوتھی چیز ولا شراب فین فاہ جبل ساری زندگی شراب نہیں پینی ہر برائی کی جڑ ہی لی ہے، چیز فرمائی واسیا تا فعینہ بل ماسیات اللہ سکاط اللہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کی ناراضگی درست ہو جائے گی تمہارے اوپر چھٹی چیز فرمائی ویا کا ول فرارا منر ذا ان کہا جب جنگ لگی ہو تو لوگ کٹ کٹ کے گر بھی رہے ہوں لیکن تو میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا معاذ ساتویں بات سن لو وہ انسا موت انت اگر کسی علاقے میں موت آ جائے اور تم بھی ادھر ہو تو پھر لوگوں کو چھوڑ کے بھاگنا نہ وہیں رہنا اگر زندگی ہوئی تو بیماری طرح کچھ بگاڑ نہیں سکے گی اور اگر زندگی نہ ہوئی تو, تو موت سے بھاگ نہیں سکے گا اس لیے تو وہی جما رہنا اٹھویں چیز سن لے وا انفق علی اهلک من طالقا اپنے بال بچوں پہ کھل کے خرچ کیا کرنا اپنی اولاد پہ اپنی حیثیت کے مطابق کھل کے خرچ کرنا نوویں چیز بھی سن لے ولا ترف عنہم عصا ادبن اپنی اولاد کو تربیت سکھانے کے لئے اپنا ڈنڈا جو ہے اس کو نہ توڑنا اپنا اسا جو ہے اس کو ایک سائیڈ نہ رکھ دینا بلکہ جو ہے ادب کے لیے ان کو تعظیم سکھانے کے لیے جو ہے وہ اپنا ڈنڈا اپنا کوڑا لٹکا کے رکھنا تاکہ ان کے سینے میں خوف رہے اور آخری چیز جو حضرت معاذ کو حضور نے فرمائی فِي اللَّهِ اے معاذ بن جبل میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کے سینے میں اللہ کا ڈر ضرور ڈالنا اللہ کا خوف اپنی اولاد کے سینے میں ضرور ڈالنا ہم نے سب کچھ کیا اولاد کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری انہوں نے حاصل کر لی بیرون ملک جانا پڑا تعلیم کے لیے تو ہم نے اپنا گھر جھونک دیا زیور مان بیچ دیا باپ نے جو ہے وہ زمین پھونک ڈالی کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے میرا بیٹا انجینئر بن جائے سب کچھ بن گیا لیکن اس کے سینے میں اللہ کا خوف نہ ڈالا کہا کچھ بنے نہ بنے اللہ سے ڈرنے والا ضرور بنے یہ بات نہ بھولنا کبھی بھی کہ تیری اولاد اللہ سے ڈرنے والی بنے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائے واخر دعوانا ان الحمد رب رب آفاق, آفاق, آفاق کے ہر ہر کوشے میں قرآن سنا کر دم, دم لینا اب رکنا نہیں